اصحاب اله ال سرقه والصفا ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نب اب سلح کا شاہد شاہدر ویرل تو منو بلاہ و رسول وت از رو تو سبر آمن تو بلا یو سدا مولا نلا سد کریم لائک نال منو سلو وال سلادو سلام علیہ سلاد و سلام والے کیا سیا یا ت من النبیین يا سیدی يا سنی مسلمان پائی السلام علیکم و سنا تو با آج زانا فریاد ہے حتالا جل شان ہو بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نتا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیتان د فتنیا دائمی عطا تا فرما گرامی اج دب جمعل مبارک جشن میلاد الن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شری حیثیت اور شرائط یہ جناب اگے پیش گا یہ موضوع میں باہر سے کافی تھے بیان کر چکے ہیں تو ضرورت محسوس کی تھی ہے کہ جناب نی سنا دیا کیونکہ یہ موضوع اس مسئلے حقیقت پسندانہ تبصرا غیر جانبداری یہ گفتگو کیتی گئی ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر موضوعات حق پسندی تبصرے دی توفیق تتا فرما ہے اتے بھی اللہ تعالی اس مسئلے دقیر توفیق تھا فرمائی ہے اس واسطے میں جناب دے سامنے جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شری حیثیت بیان کرا کہ اندر شرا چکم کی بندے کٹھے ہوتے ہیں کھانا پکد لائٹ لگتی ਨੇ ٹھنڈیا لگتی جلوس ہوں نے یہ سارا کچھ شرائط کی ہے فرض واجب سنت مستحب حرام مکرو تن تاریم ہے مکرو تنظی کی شرح حکم شرح کے حکم یہ سب تو پہلا حکم شرح فرض فرض دجا واجب ہے تیسرا سنت موقدہ ہوں چوتھا مستحب ہے ایک کرنے کام نے چڈنے والے حرام پہلا درجہ وہ سخت ہوں دا دوسرے نمبر بعد مکرو تاریما حرام دے قریب درجے دے ہوں درجے ہوں حرام ہی ہے لیکن درجے دے اندر اس تو تھوڑا کھٹ عذاب حرام دے کرن ہوا مکرو تاریما کرنا ازاب نہیں ہوگا وہ کٹ گا اس بعد یہ سات اس بعد مکرو تنجیے تو آیا اے جناب جڑا کچھ اص فرد ہے واجب سنت مستحب حرام مکرو تاریم ہے مکرو تنزیے برا عمل ہے چنگا عمل ہے یہ میں دسنا پہلا تو جناب جو کچھ شریعت مستفا ہے حقیقت پسندانہ مطالعے تو سابت ہوا کہ اجتماع علاد کا اور دیگر اہتمام ایک مستحب ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقع ہے اور نہ ہی جناب جی سنت غیر مخد ہے بلکہ مستحب حرام ہے نہرم نہ مکرو تاریم ہے جڑے حرام آکھن اپنی شرح دے دا. حرام ہونے ضروری ہوں کہ اللہ دے پاک نبی اللہ سونے نے روکیا ہوئے اس کام تو کہ نہ کرو خبر دا کوئی مائی دال قرآن نہیں چی ستا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 मगरों किस बंदे अरक मारी आ शाह जी या की बनेगा असा तो फर्द समझते रहे तो मुस्ताब बाकी खड़ा है शाह साहब उन्होंने आख्या के आप, आपा मुड़ सची गल लुकई जो फिरने यह तो मुड़ दस छा सामने असा गलत पास चो लगे फिरने असा गलत करने फर्द बनाई खड़े اے میں گل اس واسطے حوالہ دیتا ہے, کئی لوگ آتے ہیں جی آخر لو فرد کیڑا سمجھ ہے میں نہیں پیارا آخر میں بھی جہان پھرتا رہنا مختلف باوا سے جانا ہوں اے بریلوی احمد بے وقوف جڑے جاہل بریلوی نے دا نظریہ بن چکی ہے, کہ اے جناب ایک فرد ہو گیا یا واجب ہو گیا حالانکہ نہ فرد فرد اپنی طرف کو نہیں بڑھا سکتا واجب اپنی طرف کون بڑھا سکتا یہ ایک مستحب عمل ہے جی کرو گے سواب ہوا نہ کرنے نہ گنا نہیں ہونا اور کوئی پوچھے بھائی تقیدہ اس نگری ملاد پاک دے بارے کی انو جی مستحبے یہ جڑا نجائز سمجھدی جاتتی کرد جا فرد سمجھتا ہے واجب سمجھتا ہے سنل سمجھتا وہ بھی زیادتی کردہ سڈے نزدیک مستحبے یہ اچھا سمجھو کرو تو بہویں نہ کرو جے کرو گے تے تو سواب ملے گا یہ تو ہے نیشری حکم دے اسے ایک موٹی جی دلیل دے دےنا یہ مستحب کم کیوں ہے مستحب اس واسطے کہ نبی پاک دائے ذکر خیر حضور دی بارگاہ نظرانہ پیش کیتا جاندہ ہے جائٹر لائی جان کھانا پکایا جائے تو یہ سب ہے عزت احترام تعظیم دی ایک صورت اور تعظیم مصطفیٰ ہمیشہ یا فرض گی یا واجب ہوئے گی یا سنت ہوئے گی یا مستحب تعظیم مصطفیٰ نو کوئی بندہ حرام نہیں کہہ سکتا ناجائز نہیں کہہ سکتا دی تعظیم تو ہوئے نجائز ہو ناجائز ہے نبی تعظیم تو اللہ تعالی دی شریعت دا مقصود آزم ہے سبحان اللہ اللہ واہدہ اولا شریک مولا نے اللہ دے پاک،, اپنے پاک محبوب کی تعزیم نی عبادت تو وی پہلو رکھا ارشاد ربانی ہے اللہ فرما یار کشاہد لتو مینو بلا ہے تو آسرو ہو تو وکرو ہو تو سب بکر تو و ل غائب دیا خبر دن والے سونے اینو ہاضر و ناظر بنا کے بھیجیا ہے ہاضر و ناظر بنا کے پیج آئے, حاضر و ناظر بنا کے پیج آئے تینوں خوش خبری دن والا بنا کے بھیجے آئے جہے نیکمل کروشخبری دینی ہے جنت کی ون اور ڈر سنا والا ڈراؤ والا بنا کے بھیج آئے پہرا عمل کرے گا ہے جے کرو گے تے عذاب ملے گا نبی پاک سرکار دیا دو صفتان ذکر کرنے تو اللہ فرماؤ دایا واسطے نبی لے تو مینو باللہ ورسول تاکہ اللہ دے رسول تے ایمان لیاو و تو آسے روح و تو وقت روح نبی دی تازیم کرو دی مدد کرو اس دی تازیم کرو وبے بکرا سولا آخر چلا فرما نبی دی تازیم تو بعد اللہ دی عبادت کرو سورے شام ہوں اللہ سونے نے اپنی عبادت دا ذکر عبادت کیتا ہے نبی دی تازیم دا تذکرہ پہلو کیتا ہے اللہ دستا پیا ان چیر نبی دی جر اللہ دے پاک نبی تاظیم دل چ نہیں ہوگی ان چیر تاری عبادت اللہ کی بارگاہ قبول ہو سکتی لاکھی بات کرو گے منہ تو چک کے مار دل جان گیاں اصل سول بندگی اس تاج کی ہے اے ساری عباد جان جے نبی پاک کی تازیم عزت توجہ فرما میں اد پیا کرنا اللہ وحد شریق مولا نے تازی میں مستفا نو تمام فرضوں تو اہم فرض ہے ایمان تو بعد ایمان تو بعد تازیم مستفا نو بڑا وا درجہ دیتا ہے ای. عبادت بہاد مگر تازیم نبی پہلو جے تازیم پہلو جی ہوں جب تازیم نبی پہلے سونے چار بندے ذکر کر کسی داستے چنڈیا لا نہیں چنڈیا لاؤ راہ سجاؤ ہے جی وہ سٹیج بناؤ عزت ہوے گی کہ نہیں ہوے گی جی یہاں کی عزت ہے تو یہاں کموں کے نال اللہ رسول پاک سرکار کی تازیم اور عزت جب تازیم مستفا کی ایک صورت ہے تو تازیم مستفاق کی جتنی صورتیں ہوں گی یا تو فرد گی یا واجب ہوں گی یا سنت ہوں گی یا مستحب گی اور یہ صورت جو ہے یہ مستحب ہے یہ کہڑی سورت ہے ایک مستحب شکل بنتی ہے جس کے کرنے نال ثواب ہوے گا ہوں یہ ہے اس دا مختصر جا شری حکم جناب دے سامنے جڑا ہے وقت کے پیش نظر جناب شرطان سنا ملاد پاک دے قبول ہون دیاں دیا شرط کہ تمی گل سنو گے بھی اب تک تے بغیر تو جنت لئی بیٹھے شرطت تے سونا ہو گئی شرطان کی واری لیکن اے شرط میں بیان کرا اور تا دل اتنے مہر لاگ گا بھی گل صحیح پیا کر آخر تصوی مومن بندے بیٹھے جی ای? ایمان والے دا دل فیصلہ تو کردہ نا بھی گل سچی پیا کر تو سویا یہ ہوں شرط سن دے دلاد دے قبول ہون ہونے کیڑیاں نے ہر عمل کے لیے شرطیں ہوتی ہیں نماز واسطے بھی شرطان نے کہ نہیں کپڑے پلیت ہو نماز ہوندی ہوں کمڑے روک نہ نماز ہوندی غسل واجب ہوماز ہوں جی نماز, نماز شرط حج واسطے شرط روزے واسطے ہے کلمے واستے شرط ہر ایک واسطے شرطان نے اسی طرح ملاد واسطے بھی شرط نے یہ پہلی شرط ایمان بے؟, بے ایمان دا ملاد وہ ڈرام ہے ملاد نہیں کیونکہ ایمان پہلی شرط ہر عمل دے داستے ہن ایمان کی ہے ایمانے میں جو نبی پاک دین لے کے آئے نے اس نو سچا سمجھے ہر دور دی برابر ضرورت سمجھے سارے نالوں قوانین نالوں آلہ سمجھے کسے قانون نو قانون نانونے دے برابر نہ سمجھے حضور ہزور کے کسی مزاق نہ اڑاوے حضور دے کسے حکم دے جناب انکار نہ کرے نبی پاک سرکار کی شریعت دے کسے حکم دا جناب جی حرام کام جائز نہ سمجھے اور فرض نو حرام نہ سمجھے حلال نو حلال سمجھے جنہیں مرضی گنا کردہ پھردے وہ گناہ پھر گنا اندر لیکن دل لے عقیدہ رکھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دا دین حق سچا ہر دور کی ضرورت ہے جہا بندہ حضور دے دین دے اندر نوز باللہ ہے من دالک کسی طرح کمی سمجھے ہاں جی او بھی بئی ماں نے جہا بندہ حضور دے دین دا مزاق اڑاوے وہ بھی بئیمان ہے جہا حضور دے دین کا انکار کرے وہ بھی بئیمان ہے جہاں نبی پاک دے حکم نوں جناب دنیا غیر ضروری سمجھ ہے وہ بھی لانتی ہے جہاں بندہ نبی پاک دے دے برابر کسے اور قانون کو سمجھتا ہے وہ بھی لانتی اور بےمان ہے جہاں حضور دے حرام کیتے نیل سمجھتا ہے وہ بھی بئیمان ہے جہاں ہزور درض کا انکار کرتا ہے وہ بھی بئیمان ہے تمام کی قوانین سے قوانین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 کسی وی کے مزاق کڑایا اسے آخر بکرا پیا جا کافر ہو گیا ایسا کافر ہویا ہے بڑھی طلاق ہو گئی اگو نسل حرام دی جمے گا جی نہیں رکھی تو مستفا دی سنت نو عزت دی نگاہ نال ضرور ویکے میری گل نہیں سمجھا ایسے طرح کسے حکم کسے حکم نبی کا انکار کرے مولویا دے مسئلے سمجھے بناوٹی غیر ضروری سمجھے جاتی مسلے سمجھے جنہیں کوئی رکھے وہ مرضی ہے بے مان ہے کافر ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے حضور کے دین اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے میں مثال دینا مثلا اسلام در میں دس چکیا کیسا بھی ہو چکی نے عورتوں دا لباس مردوں دا لباس شریعت کی اگر عورتیں اس لڑے کئی عورت ایسا جہیا جناب کپڑے اندر مختصر ہو گئے پورکھے جاندے رہے دوپٹے جاندے رہے باواں ڈولہ تیکر سلوارا پیڑیاں کر کئی ساڑیاں پائی پھر دیاں فرد کٹ کے اے گناہ ہوں بے غیرتی دا ملن نے انہوں دے مومن ہون ہوتے ضروری ہے، اے ایس سارے اپنے کام نرتی بے, بے حیائی سمجھن سمجھ سمجھن سمجھ کھا رہی ہاں وا گناہ کرنے پہ غانت کرنے پہ سمجھن جو حضور دی دین شریعت نے لباس دسیا ہے جو پردہ دسیا ہے وہ اپنی جگہ تی برحق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 گل سمجھ آئی نا کہ نہیں آئی میرے حضور دے دین دا دشمن حضور دے دین دا مخالف حضور دلاد لکھ مناو لانتا تے لے سکتا ہے کدی رحمتہ نہیں مل سکیاں اونوں ملن گیا جہا میرے کملی والے دے دین دا خیر خواہ خا گا حضور دے دین نو سچا سمجھے گا نبی پاک سرکار مذاق نہ اڑاوے کوئی اے ہو جا کم نہ کرے جی دے نال شرح بندہ باہر ہو کیتے نو حرام سمجھے, کیتے نو سمجھے. واجب کیتے نو واجب سمجھے سنت کیتے سنت سمجھے ہر حکمیں شرین دے درجے دے مطابق مننے جنہ نا چرے نہیں مننے گا اُن چر مسلمان ہو سکتا پہلی ہوں میں خدا کی قدم کئی بندے دشمن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 قدی ہو سکتا سونا تے آیا یا اپنے دین واسطے منانا پیا جس مقصد آستے آیا کوڑ سمجھ لسلمان ہو سکتا یہ پہلی شرط جی ایمان کیے ساڈے سے ملا تبکا جتے بھی جاننا سدکے جا یہ کھانا ٹونگی بس جناب سیدھا جنا ٹکٹ دے کے واپس آنا یہاں ہی منا صرف پیسہ چاہیے دین فروشوں لیکن میں تینوں کسم خدا بھی کر کے آنا میں چیلنج کرنا فقی کا یہ مسئلہ دنیا کے کسی مول بھی اگے رکھ دے اگر اس توڑ پیش کر دے فکیر اپنا سر لوا د इस शर्त, दुजी शर्त तो बाद दूजी शरत सुनो नीयत साफ होनी चाहिए है ملاد مناو من دا مقصد یہ نہ ہونا چاہنا پیسے لینا چاہنا شورت لینا چاہنا جڑا شہرت مقصود بناوے گا انو اللہ دی بار گاؤں خیر نہیں پی سکتی ہزور فرما نے جڑا لوگوں کا وکھاوا کر کے کوئی عمل کردہ کیا امرت والے دل الا فرما جنہوں وکھاؤن وی ہے اجروی کھڑ کوگ میرے کوئی اجرو سواب نہیں ہاں جی جڑا ملاد منا پیاؤ سیکملی والے وکھا پھر مولا دی بارگاہ پالا دیا بندیاں نیت صاف ہونی چاہیے نیت نہ ہوئی مانگی کرنا ہو دیتے پردے پا سال پورا بےمانگی کرنی پردے میں تاکہ خدا کی قدم کر کے آنا جی اے نیت رکھی کلا بے مان ہے میلاد کچھ نہیں دے گا نیت یہ ہونی چاہیے ایمل اللہ دے بزرگ فرما نے کوئی نیکی نہ چڈو کوئی پتا نہیں کہڑی قبول ہو جائے مت سونا بخش چھوٹی تو چھوٹی برائی تو بچوں کوئی پتہ نہیں کیڑی تو اللہ لیندہ ہے چھوٹی تو چھوٹی نیکی کر لو کوئی پتہ نہیں اللہ نو کیڑی پسند صاف ہونا ضروری ہے نیت صاف ہونا ضروری ہے سیدنا سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرما میں جے رب ملتا یار نام دیا مل ڈڈو مچھیا رب ملتا یار مون منایا تلتا پیڈا سسیا ستیا ٹھگیا خسیاں ہو رب ان باہو رب ان نیتان جن دیا لا دیا بندا توجو فرمائش نیئر صاف ہون تو بعد تیجی شرتے وے رسک حلال ہونا چاہیے yeah. <laughs> اپنی جیب چاہیے مت دے خالی کر کے ملاد منائی ہوسے ہو ہو دی کرے گا کفر پہ آتا ہے شراب لین کی بجائے مت آدھا مین فدلے اے اسا آسات پیسہ پڑیا نہیں بس جیب اگے کر چیے ہاں جی اندر ملاد مناؤں والا لانت لے سا اللہ تو کدی رحمت نہیں لے سک گل سمجھ पैसा अपनी जेब का हलाल होना चाहिए इज्जत फरोशी का पैसा ना हो मत बेटी पीसी ओ दे बैठी हो कमाई प्या खा हो सेंटर की कमई हो चकले टीविया की कमई होके मैं दूर द मिलाद प्या करना ना ना इधर वे खराती मैं आरे फाले साहब मस्जिद अंदर बैठे शाहब घोटकी बैठे सर मैनु कह लगे गलां सुन के मेरिया कह लगे आखे यार आखे मेरा एक बेली सी मुल्तान गया میں انہوں نے آپ جا کے فون کریا وہ ابھی گیا بڑھی بیٹھی وہ نس کے پیچھا آیا اس آخیا بھی تیار بھیج دوں آخیا گھر نہیں یہ پی سی ہوئے وہ آ کے کڑی باہر نکل آئی اس گٹو فڑیا منڈے تو اندر لے گئی قسم خدا دی سچا کی راتی میں بیان اتنے بھی کرنا پیا گٹو پھڑ کے اندر لے گئی ہوں جب اندر گئے نا ایک منٹ کال اس منگے آخ کا ایک منٹ تے تیری کال ہو گئی نا تین منٹ مینو نہیں ویخا رہا کڑی ہے, ہے؟ تین منٹ مینو نہیں تکتا رہا ہوں جا کجر پیو تھی وکھا کے پھر روزی کما کے این تھبو پھر نمیاں کاپیاں لیا آئے تو اتوں پاوے ناچ خانہ تھلو ناس خان یہ تو ہے بھی, جنتی بھی. جنت نہ جنت ناس خان میں پیو دیے بلا پیو اللہ محبوب ان اللہ طیب لا یقبل ادور فرما نے رب پا کے صرف پاک نو قبول فرما ہے اتے پلیتی کی کوئی قبولیت نہیں ہو سکتی اللہ دیا بندہ توجہ فرما اس طرح جناب اپنے سودے کر کے والا نہ ہو سبق دے ن اسلامت جنت حرام کی گئی ہے جی بےبیاں جی بڑیا جناب غیر مردہ دیا جانے وہ غیرت نہیں آتی اس کنجر دے ملاد کدی قبول ہو سکتے نہیں ملاد ادا ہی قبول ہو جل در غیرت مولالی والی ہوئے گی یہ شرط سنتے دل دماغ بٹھا فقیر بریلی بھی بریل بھی ہاں یہ بریلر اور ہوتے ہیں بریل بھی اور ہوتا ہے زیادہ تر کم خراب کری پھرتے جنت دیا چیٹاں میں جیتے بھی جانا میں بوجھے جنت کو نہیں لے کے آیا میں آیا وا جنت دا راہ دس کو جا چلے گا دا اوا جنت مل جاوے و مسلہ جنگت مینو پتا نہیں میںکا گل سمجھ آئی خدا بھی قسم کر کے اللہ دی مارگاہ قبول ہو جما کدی قبول ہو سیا نہیں اللہ دیا بندے ہاتھ وجہ فرمان شاہ عبد ال رحیم محد سدیلوی رحمت اللہ ہے شاہ علی جہد سدیلوی والدی آپ فرماؤن ہر سال حضور کا ملاحد کرتا एक साल ऐसा होया मेरे कोई शह नहीं सी परेशान होया की नजराना कबली वाले दी बार गा देर पेश करा घर निगे मारी वेख्या घर चने पे ने पा सभा सेर चने सन मैं अपने बेलियां कट्ठा चा किता हजूर सरकार का मिलाद उन्होंने चण्या चप्पड़िया चने, चने तकसीम कर दाती खाब के अंदर वेखना वा बहबू बेदो जहां तरीफ फरमा ने سونے کملی والے بیٹھے نے جڑے جڑے آشکے سن وہ دور پے میرے چنے حضور دے قریب پے میرے دل دے اندر خیال آتا ہے سونے ایک ہی وجہ باقیاں کھانے دور تے میرے چنے قریب نے حضور ہزور دے نے ابد ال رحیم سان رسک حلال ویکھنے ہے نیت صاف ویکھنے ہے دے دردافی دے کھانا پیش کیا سارے تو قبول کی ہی دے درد دے سوز دے نال پیش کیا اصا تیرے مال نو کی ویکنا ہے اسا بہتا مال نہیں اسا رزق حلال ویخنے گل سمجھ آئی نکلنی آئی کی کیڑا ہونا چاہیے गां देगा उगन की लौड़ है वेखना से हो या अपने प्यारे का दिल किने इस्तेमाल किए कि शरत हो गई बोलो ना पहला ईमान दूजा नीयत साफ तीजा रिस्क हलाल कि शरत हो गई तीन और चौथी शरत मुकाना बखन बड़ा गल समझ چوتھی شرتے فرد خدا دے نہ چھوڑے کیوں یہ ہے نفل مستحب یہ دے سنت ہے یہ دودھتے واجب ہے وہ دودھ فرد ہے ہوں فرد سال پورا پیتی رکھے ملاپ کے دور رکھی رکھے اتنے ہوں فتوا سڑ حضرت صدیق اکبر دا میں کسی مولیم دی کی گل کرا تو آپ کر سکنا سیکبر کی گل کر لگا تاریخ الخلفا امام جلال سیوتی رحمت اللہ دی پی اور سچی بہادرت سی دیکھی اکبر کی گل لکھیے آپ نے فرمایا اس بندے دے نفل اللہ قبول نہیں کرتا جڑا فرد چھٹ ہے دیا جاسا مکالا ملک سال پورا فرد پی جائے جی میں پیپسی دی بوتل پینے جب جی جی آئی آ ملاد دی مڑ ایتھے ویکیا کا بھاجپا چ نسک نسک میں کیا اور کھانا خراب نہ ہو جی, جی اللہ رسول فرض دے گئے وہ سال پورا پیتی خوا. اسے ایک فرد کا تین دھیان کو ملاپ کے اندر سمجھ لے تو اپنی شریعت بنائی کھڑے نبی دا دین روڑی جس بندے نے فرد جان بوجھ کے ہوں دا ہے اور اس نفل دے زور پہ رکھد ملاد قبول گی؟ اسے طرح آ گیا یارویں شریف یارویں خدا دیا وسال پورا نمازہ نیڑے نہیں جاتا تے ملاد لنگ دے ٹم دے دسا پائی نکلے چنڈیا بھی لائی فلو چلیا جرد مستفا دے گئے وہ پورے کرنے کھڑے نو بنا شروع نفل تو شریعت شروع ہوندی ہے فرداں تفلات نیتی فرد چڈی آئے تو نفل تر رکھی دے نفل قبول ہوندے نہیں یہ کنوی شرط ہو گئی <laughs> <laughs> चौथी शर्त हो गई भी फर्द के होने चाहिए ने जे छुट जाए तो तौबा करे गल नहीं समझ लगी फर्द छुट्ट जा तौबा करे अल्लाह वाल रोवे फरियाद करे अल्लाह मेरे को गुना हो गया है जेड़े कम हम मैं मिसाल देना जोर नमाज तुम पढ़ो फर्द छो तो सुनता नफल पढ़ी जाओ कबूल हो اللہ اللہ دے پاک محبوب فرماؤ گے مزاق ہی پہ کرنا پہلے کام سا آنا دے نیڑے نہیں جانا اپنی طرف بنا کے نویں پہلا قیامت والے دن فرداں دا حساب ہونا پہلے فرداں دا حساب شروع ہونا گل میری سمجھی فردا تو بعد واجب دیواری واری فردوں کمی ہوگی واجبا پوری کیتی جائے واجبا کمی ہووے گی واجبا گی ہوگی سنتوں پوری کیتی جائے سنتا ویچ ہووے گی سنتوں کمی ہوفر پوری کیتی جائے گی جی فرد ہوگا نہیں نا تو نفرت کبھی کالی پوری ہونی میں مثال دینا تھی ایک مکان دے جاستے سب تو پہلو زمین چاہیے چاہی ہے زمین زمین تو بعد کدا بنائی دیا نی پھر انہوں لائی دی چھت پھر انہوں کھڑکیاں دروا فیر ہوتا رنگ روغن یہ سترائی ہوں ایمان کی ہے یہ ہے زمین یہ زمین ہے ہی نہیں تو اسے کادے تمارت کھڑی کریں رکھی کداں نے فرد چھاتنی واجب کھڑکیاں دروازے نے سنت یہ سڈے دین اسلام دا مکان پورا ہو جائے جس بہ کے بندہ دونوں جہان راحت سکون گزار تو سونیا سویا فیر آاری رنگ روگن دی رنگ روگن نے نفل تے مستحب کام ہوں جی کندا ہو ونی نہ تو تنگ کنو کریں گے کچی کنو پھیرے گا پہلے زمین اس واسطے پہلو ضروری ہے کندا فرض تیار کر کرت تیار کر فرض پورے کرے چھڑے نہیں جان کے چٹ جائے توبہ کرے پھر نبی پاک سرکار دلاد کرے کنویں شرط ہو گئی پنجویں اگے ہوں چھویں شرط ملاد کملی والے سرکار دات ویچ تے مرد کٹھے نہ ہوا. تے بیاار کٹھے بیٹھے ہوا. تے او مر ہوجر کھانا ملاد نہیں جس مرد رے کھڑے ہوتے دے ملاد ترقی والے سکلان چند ہوں سمجھ لگی نہیں اے ہو جا ملاد جڑا ہے وہ لانت دے گا میرے مستفا کریم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 حرام نبی پاک سرکار دلاد چلاد والا راضی کتوں گا کہ جڑے کم تو میں روکا تھی کر دو کلا جا لڑا چکی پھر بھائی مان مولوی سیدا سیدھا میرے رکھی ہوتے ملاد حضور سرکار فرمانی مستفا بطنی مصرفہ کریم نے فرمائی ان میں نشد دینا سے عذابا یوم القیامت اللہ, اللہ، سخت ترین عذاب قیامت اللہ دیار انہا لوگ کانو ہوئے گا جلے اللہ دی مشابہ مخلوق بڑھوں دے لیں اللہ دی مخلوق دے مشابہ مخلوق تیار کر دے لیں موویاں دے اندر اللہ دی مخلوق انسانہ ورگی مخلوق بڑھا کر وخائی جان دیجے میرے آقا غیب دا علم رکھ دے سن اللہ دی دتیا دے دتیاں اس ح انجے دمانے آن گے انج کے کام لوگ ہزار سرکار پہلوں دس گئے انمن آزاد قیامت والے دن سارے چوکھا ہونا کام کر کے میں پھر گل سمجھی وہ قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ فرمانی سکار کی کڑا میں نہ اس مووی سان لے کتنے گئی کتنے تک لگ کتنے تک لے گئی ہے گل سن لیا جی ذرا غور لا ساری تھی بھن سور کے بیٹھی ہوتی ہے جس ویل ابھی ہے جی جی امانت ایسا سپرد کرنی ہے اگلے کار عزت ہے اگاں سپرد کر اس واسطے ویا کرتے لے آیا مووی والے پانچ ہزار دے کے وہ فرا وہ پھر ساری پیٹی سہرا پیا ہوتا منہ سہرے ہٹا کے پھر سام اگو لا رہے تھے دیکھا گا مگروں توں وے کہلوں عزت میری تج تو مولوی کی نگاہ نہیں سی پا سکتی اج توں کہ پیا اور وہ کنجر بےمان ہوتے تھے انہوں نے شیشے مینو کسی پکے بند دشے انہوں نے شیشے لائے ہوں نے جہد کپڑے تو ہی پار دستا پہنچ گئی میں آخیا خدا کی قسام بیٹی کے ایسے واہ ان ٹوٹے کر کے نا کیما کر کے جا سمندر چوڑتے ایڈا گنا نہیں ہونا جاس بےکتی کا گنا ہو لاڑے تو چاہیے مار موبی والے پیسے پلو خلے عزت ہاتھوں لوائی کل مووی میرے آکا انامدار پہلو ہی حرام کر گئے نے حدیث بخاری شریف کے موجود ہے کتنے فکیر کا چیلنج قسم خدا دی کر کے آنا تو محفل ملاد ایسی فوٹو بادی والا چکر نہ ہونے اور آخری شرط کہ سونے محبوب سرکار کا ملاد پیغام بھی میرے کملی والے دا کا کی پیغام ہے میرے آکا دفاع ہوا ماہر سلام مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله مدان يا حضره گونج سبحان الله اللہ سونا دا بھی رسول بھیجیا, ہے اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ وہ ہزور کا فرد نہیں خالی تاجر تے فرد نہیں خالی مزدور تے فرد نہیں خالی مستری ترد نہیں خالی مولی تے فرد نہیں بلکہ بادشاہ بھی فر رہے بلکہ کدور کا حکم مننا سارے نبیات رسولوں تے بھی فر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 اتا مستفا بھی ہوے گل میری سمجھے کہ نہیں سمجھے ہوں میں گل کیوں کی ادھر ویخ امریکہ دن محفل ملا دوں گا برطانیہ چلے ملا دوں میں سوچ لگ پیا ہزور سرکار کے حکم نو. امریکہ پاکستان چوارا نہیں کرتا کسی ملک مسلمان کے ملک گوارا نہیں کرتا یار ایک ہی ماجرا ہے ملاد اتے گوارا کی کڑا پھر پتہ لگا اوہ جا ملاد جس اتات اگریز کی ہود نبی کا ہو جا ملاد گوارا ہے وہ آدھے نے اتے بھی رکھ لو جب مرضی رکھ لو لیکن ایسا ملاد ان کو گوارا نہیں جس میں میلاد مستفا کا ہو اطاعت بھی مستفا کی ہو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 حکم مستفا کی بات کرو تو منہ بن جا بندہ نبی پاک دے حکم سے خوش نہیں ہوں دا پیا وہ لکھ ملاد مناوے کوئی ملاد ہو سکتا اللہ قسم کھا کے فرماؤں فلاو ربی کالا یو ام ہتا ہکے منہ کافی ما شجر جب تسلیم اللہ <سلم> <سلم> قسم کھا کے فرما رب نہ بھی کسم کھاوے گل تھی پکیے اللہ فرما حبیبا مینو تیرے رب کی قسم रब ते सारगर अपने प्याराते फरमाया सुनिया मैं तेरे रब की कसम चिर ईमान वाले नहीं हो जिना चेर अपने झगड़िया तेन हाकिम ना मन अपने रबल तो सड़केगा क्या बेईमान आओगे झगड़िया मन खैर का हुक्म नमाज आते हरू का हुक्म حج واسطے حضور تھا روزے حلور تھا یعنی کیا, کیا مطلب کی。جدو جھگڑے کی گل آئے گی گاس گیا جب آئے گی آخر مالی جی مسلا کر سکا جی جدو جھگڑا ہو فیصلے میں بالکل کو نہ پوچھیں روزے کی گل آئے ماولی جی دسایا رولہ کٹ گیا ٹھیک ہے یہ نہ پوچھ جی جھگڑا ہو گیا مول جی تو آنے فیصلہ آیا قرآن دے مطابق فیصلہ جا کرو. اللہ فرما جہبوبا تین اپنے جھگڑے والا اے پکے بھائی مان نہیں. ایمان آدھوں جگڑا ہوے تے فیصلہ تیرا کراوے جی اللہ یا رسول اللہ یا رسول فرمان لا دیا بندہ مرد پہ کرنا منافک کا کام نبی دے فیصلے تو نسنا منافق دی نشانی دے حضور دے قانون نو پسند نہیں کرے گا مومن دی نشانی ہے مدنی آخا دے قانون تے اپنی جان بھی بار گا جدو جگڑا ہو گیا ہے جیڑا ہو گیا کلمے پڑھ والے دا एक यूदी के यूदी उस सचा सी हक वे भी गल सी कल मैं पढ़ने वाला झूठा खिंचद यूदी वाले फैसला वे कोई मैं पैसे ला देंगा दो नंबर फैसला हो जाएगा जराूदी उन्होंने पताद सचा नबी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 اچھا گیا عمر دا دروازہ کھڑکا حضرت عمر باہر آئے کلمے پڑن والا آ جہ بھی آدھا سن لے تیرے نبی پہلو فیصلہ کر حضرت عمر اندر گئے تلوار لے آتی سر لا کے کلمے پڑن والے کا رکھ د آخ ج فیصلہ کملی والے دا قبول نہیں امر کی تلواروں دا فیصلہ کرے گی گل سمجھ لگی ماریا کلو تو سی ہے کلمے پڑھنے والے گاڑیا تو سارے کلمے پڑھنے والے جنت چکا ہی کھڑے دے عمر گاٹا نہ ہی کھڑے دے ہوں فیصلہ سچا ک کہ عمر پاک دا اور آہ! او خالی عمر دا نہیں او رب سل دا بھی فیصلہ سایا جدو مدد عمر بن خطاب نے سر لا دیتا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 وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما اللہ نے فیصلہ کیا میرے محبوبہ عمر نے مسلمان نہیں وہ مارا انہیں کافر بھائی مان مارے آئے اس مرتدوں مارے جنوب فیصلہ تیرا قبول نہیں ہوں میرے کاغذات مومن ہو سکتا ہی نہیں آئے آئے آئے آئے آئے فیصلہ تو کی تھی اور کیڑ جا سمجھا مسلمان اس واسطے اللہ اگے شرط لا دیتی ہے پرو فیصلہ کر دے تو دل سوڑا نہیں ہونا چاہیے فیصلہ تیرا. تے امتی دل سوڑا یار نہیں کرنا چاہیے اس واسطے اللہ فرمانا ہرا جما سلسلی دل خوش ہو جان میں مولا مشکل کشا علی دا دورے خلاف سی ایک بندہ چور چوری کیتی قاضی فیصلہ کیتا ہاتھ کٹ دو ہتھ کٹا کے لگا ہے اپنا پنجا ہاتھ چلے آگوں حضرت مولا علی مل گئے ویخیا ہاتھ بھی کٹائی ہے خوشیاں بھی منائی آتا ہے ما لالی فرماؤ لگے بےلییا خیر خوش ہو کے لگا ہاتھ کٹائی سونے چوری کیتی مجرم ضرور پر خوشی سے گل کی ہے نبی تے میرے تے جاری ہو گئی ہے حکم تے میرے تے کملی والے کا جاری ہو گیا میرے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا بےلی ہاتھ مینو فڑا انہیں ہاتھ فڑیا گٹ دایا لا کے جناب اتنے کپڑا چپایا جب کپڑا ہٹایا گٹ واپس لا چ صبح فرمایا جی تے کملی والے حکم سے خوش تو راضی ہو جائے اسا ہاتھ تینوں واپس پھیر دینے ہوں سمجھ لگی نہیں خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویخ ہوئے گل کر لگا کافر نے عراق نسل مکایا انہیں ایک حکم نہیں منیا ایک حکم نہیں منیا کافر آخیا اس آخیا میں نہیں رین دینا میرے پنج ہزار فوجی قتل ہو جان جو مرضی ہو گئے میں نہیں میرا حکم نہیں مانیا کافر دا حکم زور والا کہ مستفا دا حکم زور والا کافر اندے لاکھ میریا تعریفاں میرا حکم نہیں من لہ پھر تگڑا ہو جا میں تینوں بمبا کی سوگا دیا گا میں پوچھنا جس آکا نامدار دا حکم رسولہ تننا فرد اس حکم کی مخالفت کی کھڑا ہو کے حضور راضی ہو گے کا اپنے حکم نہ نا نو بم دیکھیے مستفا رحمت دین گے. حضور دے ہزور کے رولی کھڑا ہے پھر آ کے ملا نبی پاک منا لینا وا نہیں میرے آکا اس بندے تی ہو گے جس مستفا کریم دے حکم تو جانا بھی بار چڈیا نے میں आ, ایک مثال دین لگا ایک لاکھ چوبی ہزار پیگمبر نے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسے نبی پیغمبر دا حکم بنی اپنے رسول کا چھڈ دئی ابھی مسلمان رہ سکنے ہیں گل پھر سمجھا حدرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اکم کسے نبی دے حکم نو نیے اپنے کملی والے دے حکم نو چھ دئیے ابھی مسلمان رہ سکتے اچھا نبیا دے حکم تے چلیں تلے مسلمان نہیں رہ سکنا ہے کافران دے حکم تے تروجا سال تو چل رہا ہے ہلے مسلمان کھڑوتا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے آقا و دین لے کے آئے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشل بج گئیں جس کے آ سبھی مشلیں بج گئی جس کے آ سبھی مشلیں شم وہ لے کر آیا ہمارا نبی یا رسول اللہ در ویخو میرے آقا جڑا حکم لے کے آئے نا یہ حکم برابر غریب امیر سب واستے برابر گل نہیں سمجھ لگی اصل مساوات یہ نا ہے جا گردے گئے یہ نہیں ویکتا ہاکم کون کون نہیں حضرت عمر بن خطاب دور سی ایک کیسر بادشاہ گورنر نام سے وہ جبلہ بن احم جبلہ جبلے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ہو تعالا انہو کے کول وفد لینا میں مسلمان ہونا مدینے میں آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ہو دے انہو سلام دعا ہوئی آپ سرکار نے انہوں بٹھایا عزت کی تھی. بے مسلمان ہوا آیا بڑی آب و تاب کے شان و شوکت بڑے بڑے لباس کپڑے سواریاں نال خادم نوکر آخر گورنر سے ایک علاقے کا کافر کا حضرت عمر بن خطاب ادھر تیری فقیری کھڑی ہوتی تھی ادھر کی لگے انہاں ان دا نمائشوں دا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 غریب بندے دا پیر آ گیا جبلے دی چادر کے اتنے طواف دے دوران پچھوں پیر آ گیا چادر تہ بند گیا کل اس تھپڑ مارے یعنی اگو تھپڑ کٹ مارے جبلے جدو تھپڑ مارا غریب حضرت امر بن خطاب دی بارگاہ فیصلہ لے گیا ساکھیا سرکار میں اپ جان کے پیر نہیں دا تلاف دے دوران ترد آئے چادر تے پیر آ گیا ہے. اس میں نو تھپڑ مار دتا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جبلا منہ اگے کر کہ واپس تھپڑ مارے گا اور میں گورنر ایک علاقے کا فرمایا مورنر ہوے گا تو اتے ہی ہوے گا جدو کفرش ہے جدو مدنی پاک دے اسلام میں چا گیا ہے جی غریب دا حق ہے اوے تیرا ہو گیا تین تھپڑ ہے کہنے لگا اچھا مینو مہلت دیتی جائے ایک رات دے دیو سو بدلا گیا رات تو رات نشیا مر تدو کے بئیمان جا ٹکریا کیسر دیکھ کیسر بادشاہ آپ بھی کفر چمیا اس بئیمان بھی کفر چمار جہانو ہمیشہ نہیں لے گیا سمجھی کھڑا سی میں ہو آدم دا دور آدم دا پتر ہے میرے دا, دا دین آخد نہیں آدم ایک بیٹے سارے برابر دے, دے. سارے برابر دے جے تو قانون سارے واسطے برابر ہی ہونا ہے اسے واسطے جدوں ایک عورت نے چوری کی تھی. نبی پاک سرکار نے فیصلہ سنا دتا ہاتھ کٹن کا دا. کسے بندے آن کے سفارش کی تھی. آقا نے فرمایا نبی کی بیٹی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ایس قانون تو فیون کمبے نے ایان انہوں کبارا نہیں جڑا غریب امیر نرابر کرتا ہے جڑا جی آخر اسمان گنی ہے بلال ہبشی جیب ہے او امیر حق دونوں کے برابر دے عزت ادو بدے گی جدو عمل نیک ہو گے اللہ کی بارگاہ اکڑا مکملہ کم اللہ, اللہ فرما جا بہتا پرہیلگار گا رب دے نزدیک چوکھی عزت وہ ہوگی دولت نال نہیں رب کی بارگاہ جاڈا لگا جے جڑا کڈا مولا نے لا کے رکھے وہ پیسے نال نہیں تولنا اور سونے چاندی نال نہیں تولتا وہ تے نیک نال املان جی عمل نیک ہو گے جن وے مولا دی بار قریب ہوے گا بھاویں وہ کسے قوم برادری کا نہ ایتھے برادری نہ کاٹ کوئی فرق میرے کملی والے سرکار اس طرح کے نہیں رکھے اے اس طرح کے فرق حضور نے سارے بچا دیتے دجے لفظ وی آئی پی دا چکر میرے آقا نہیں رکھا اجنت یہ سیٹ وی آئی پی ہوتا پیسہ وہ آ گیا میرے لگا تو پیچھے جا دیا گساوا برابری ہے امل تولنا ایک پیسہ تولنا حضور دین پیسے میار نہیں بنایا کیوں پیسہ تے تو کمینیا کوکھا ہوا قسم خدا بھی کر کے آنا جنا کوئی بندہ غیرت ایمان دین تے غیرتمان ہوا پیسہ دولت ہوا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جا بندہ اپنی دنیا نر پیار کردہ وہ اپنی آخرت نو نقصان پہنچا ہے جہا اپنی آخرت نر پیار کردہ اپنی دنیا نو نقصان پہنچا ہے تو میرے آقا نے فرمایا تسان ان پسند کرا جے جی ہمیشہ رہن والی گل سمجھا نے کیونکہ دنیا تے تخرا دونوں نے سوکنا ویلیا ایک سوکن پیار کرے گا دوسری کٹنا پینے مشرق کو مغرب مشرق کو مغرب مشرق پاسے منہ کرے گا مغرب والے پاسے کنڈ ہو جائے گا مغرب والے پاسے کنڈ کرے گا مشرق پاسے منہ ہو جائے گا یہ ضرور فرق رکھنا پڑنا اسی طرح یہ دنیا آخرت جا بندہ اپنی دنیا جننا پیار کرے گا آخرت نقصان اے نہیں کیا کہ میں دین بھی پورا رکھا دور اے ہو سکتا اکل مند حضور نے فرمایا تے بڑے نے آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے دنیا ختم ہوی تسا تو پسند کری فانی دے پیچھے نہ جائے کٹھی کر بھی تو تر جائے گا فائدہ او وہ کٹھا کر جڑی ہمیشہ رہنے والی وہ پیچھے پاؤ حضرت معلد راضی اللہ دے ولی گزرے نے آپ فرما آپ تو پوچھا گیا کہ یار اے دس ساری روئے زمین ہوتی سونے کی جنت ایک کلی ککھان کی کیڑی شا پسند کرنی سی میں تو جنت والی کلی پسند کرا سونا سونے کی دنیا ہوے اے میرے ہاتھوں خوش جانی ہے جی وہ کلی ککھانے اسا فانی پہ باقی پیچھے رہے تو خدا دے بندے آ! میرے کملی والے سرکار کا ملاد اطاعت بھی مستفا دی ہے ورنہ امریکہ والا ملاد قبول ہوتا پر پرتا والا ملال قبول ہوتا وہ پتا یہاں کا آڈر سڈے پر چلتے ہیں حکم سڈے پر چلتے ہیں جدو تابے دار سڈے نے اپنے نبی دیں یہ لگ سکتا وہ جا نبی پاک سرکار دا ملاد مناوے تابے دار بھی کملی والے دا بن جاوے پھر ہی ملاد کچھ دے گا تو بڑا کچھ دے گا پھر ملاد بڑا کچھ دے گا یہاں شرطان تو خالی ملاد کوئی ملاد نہیں جی ڈرامے جی قسم خدا کی کر کے شرط کملی والے دا ملاد بنتا ہے یہ میں باہر سنا اپنے بےلیاں کا حق ہے بنتا ہمسائے دا خیال رکھنا چاہیے باقی زیادہ تو فکیر نے تمہوں یہ ساریا شرط سنا دیتی ہیں نہیں. دعا کرو اللہ حضور ہاں ہاں میرے کوے تریف کو نہیں لیں تھکیا پیا میں ساری رات حیران ہو گیا میرا گلا کہ میں چل پیا کل میں آر والے جانا پھر سفر میرے حکیم اللہ حکم اس قہر و قہرو اتر اترا یا اترنا ہے قرآن کی وجہ سے تھان تھان گلیا بازار رولنڈ کئی بےمان بے قرآن پران گوسی ہوں نے توڑیا پا کے آ گندی نہر پلیت اچھرے والی جہد سارے لاہور دند جانا جدو نہر بند ہوں پھر گندا پانی چٹی پشا بھی رہن پاک نوز بلاہ منظال وطن بہ جانے منہ دے ساتھ قرآن مجید جڑے نا وہ پخانے پران اس قوم روپیے کی پوری شرت روپیہ ٹٹی سے ڈگا ہو چاونا پوے سا باؤ چک لائے گا لب دے قرآن ویک کے لنگ جانا یا سٹ دینا اخبارات لکھا انخبار ویچن والا کنجر ہے نہیں چاہ بئیمانا کوئی شرم آتی ہے جہی اخبار چھاپتے دی ہیں تا اللہ کے قرآن کی تلوک کنجر خانے ایک پاس ایک پاس اللہ کا قرآن بےمان جو جی نہ ہی قرآن نام لکھو جدو قرآن تعلق جو کوئی نہیں تو قرآن کال لکھنا ڈراما کی رچائی کرنے کا مکال ہے باجی بیٹھی ویکنا اتنا جناب جا جھوٹھی خبر ہے پڑھ لینا مزہ لے جی قرآن والے پاس کچھ آئے کوئی اور پھر پڑھنا ہے پڑھ کے کسے نہیں سٹ دینا کسی نہیں سٹ دینا اخبار اڑتے پھر قرآن یہ لانت پی گئی اس قوم سے کوئی ہاتھ بننا ہی نہیں رہ گیا پسند خدا سلیل قوم مسلمان میں کدی تیرہ سال ہے تیرہ سدیاں آئیے جن بن اچھا ہوں سڈے بزرگاں نصیحت ہر مسجد کے نال قرآن پاگے کے پرجمہ لے کر کسم کر دینا سوکھی جنت ہی کون جنت بھی اسے بازار چل رہی ہے جہانم بھی بازار مل رہی دی لگ دیا ٹپدہ جی تصا سونے نام کے کاغذ چگو گے نہ اس کا درجہ بیان نہیں ہو سکتا اس کا درجہ بیان تو باہر اس نام پاک کی تازیم کئی اللہ دلی بن گئے میرا اس موضوع تے پورا خطاب بھی تاضی اس نام خدا اثا حضرت صاحب دی کی تلکیم یہ مہم چلائیے کہ قرآن محل تیار ہونا ہے چاہیے وہ سیدھا قرآن حکیم عزت آبرو نال رکھے گا قرآن مجید نریا وائ روڑنا جائز نہیں حرام دی اخیر ان کیخیر ہوں جا کے پہلے دریاوے چہروں نکلیاں سوئے چکلے سویا چو کھال نکلے کالا چکے پہ پھر قرآن حکیم دے پردے زمانے بارے رہے قرآن مجید دے بارے حکمیں اس دفن کیتا جائے جی امبیال ہے مسلام نفن کیا جائے ہوں سمجھ لگی نہیں جگہ ہوئے اتنے رکھو رکھ کے اتو مٹی نہ پاؤ پا رکھ پا کے دفن اس طرح انہوں نے دفن کرو قرآن حکیم ہوں اصا اس سلسلے کے اندر قرآن محل سلطان کے فقیر دا جتے یعنی غریب خانہ ان کے قرآن محل واسطے ایک بےلی نے دو مرل تھان دک نے پھر دو مرلے تھان دی او ہو گئی ہے چار مرلے سڈا منصوبہ اے وے اصا اس کی اچھوں کدائی کریے خدای کر کے ایک بنا دیئے. اس دی چار دیواری ہوئے پھر اتے ایک کمرہ تیار کریے اے جی چھت کے ہر پاس دروازے لگ جاتی مہربانی درویش ایسے اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمائیں نے سارے بزرگوں کی مہربانی خاجگاہ نے جسم دستیا میرے شاخ نے اللہ دے نام دی. کے نام وکی ستا زمانے سمجھا دسم خدا دی. میرے شاخ میرے مولا کریم دے نام کا احترام زمانے نو سکھا دتا کہ شہر علی پور شریف ضلع مظفر گڑھ دے اندر دعوت اسلامی دے بیلی دےلی لگے یار سانو پتہ نہیں سی اللہ کا نام کیزت عزت ہے اسا سانو عزت خدا ہے اس میں خدا سکھا برکت ہے سارے درویش چک کے لائے آتے نے سڈے ایک درویش وسیم صاحب محمد وسیم صاحب انہوں کا کم ہی ہوگی وہ تو na, no, so e, اللہ کی مہربانی انہوں نے کوئی آخیے نہ بھی اللہ کے بندے بال بچڑ دار بندے جی کوئی کام کر لو تو کام ہی کون جی تھوڑا کام ہے سونے قرآن معبو کراستے قرآن محل واسطے لا کروڑا مسجد بناؤں مسجدوں شان یہ سواب ایس محل کا تھے جہاں قرآن داستے کسا تیار کرو گے بشملہ اللہ دوست نے باقیسے پنجو دتا جن بھی ہو سکتا ہے میں شرطیا تہ رہا میں مسجد آ لو مسجد اپنی کھی لرین بھی کون جڑی تو میں یہ ٹھیک ہے مسجد سادی جڑی اللہ نو پسند ہوتی لیکن وہ کما لو جنہیں کما جے یہ سواب تہن کو لبنا جی رب دونے قرآن محفوظ کر گے تو ان شاء اللہ سونا سڈے تو مہربان گا اور ساری کبراشتر جی ہے اور روشن ہو جاوے گی ہاں جی جنے بھی اتنے تھلے ادھر ادھر بیلی بیٹھے جے سارے پڑ کے جناب ادھر رکھو سونا تو قبول منظور فرما اگوں تون لو لکانے قرآن مجید ہونے ہو جسا ہو ایس مسجد اگوں درویشوں کا کام ہے وہ آپ لے جان جا کے انہوں محفوظ کر جس کے مسجد اندر قرآن مجید ہوساج میں حیران ہونا ہے جی ادے زیا مسجد مسجد والے کی کرتے ہیں قرآن پاک پرانے ہو جان بوسیدہ ہو ٹی وی دا احترام ہے رب د قران کی تکلیف ہوئی ٹی وی دا احترام قسم خدا جی چکلا جہا جی نام مراد چکلا چکلا بنیا کلا جے خدا, جی خدا جن کار کار چکلا بنا دجرے چکن خانے ہو منٹ اٹھ ہزار ٹی وی ٹرالی لے آپ او روزانہ سفائی ہوتی ہے ساری دھی دی پوجا پاٹ کرتی رب سونے کے قرآن مجالے جناب جے جی قرآن نو بغیر گلافوں کرو اپنے کپڑے پائی فرتے جی رب دان بگل کپڑے ترقی کرتے کپڑے لے کے خدا قسم میرے اما جی فرما کوئی کام also... ہونا منت لینا مسئلہ ساری مشکل حل ہو جائے قرآن کپڑا چڑھاوا دس دس بھی خلاف ہوں سن قرآن مجید اج ایک ہی کونی دیکھ بسم اللہ سید نام محمد سدکا مدینے دے تاج دار دا. یا اللہ! قرآن سانو سچا مسلمان دشمنان اسلام نو تباہ کر سانو پناہ اپنی رحمت فرما. مسلمان مار اور اپنے نیک رلا دے وصل اللہ کرم, کرم ہے. قرآن زندگی کے ساتھ ایسا کرم ہوا نہ ہوگا کسی کے ساتھ کیوں اپنے <تصفح> کرم بسی کے ساتھ جگتی پیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے جگتے پیج کے اپنا Yeah. Okay. अपना यार अपने कर्म कमाया एक शेर गया <coughs> जबरा